کام چ لیا ہوئیے وجے بہت شرم آئی میں بہت الحمد لله والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمنوا قلوبهم اللہ بکر اللہ اللہ بکر اللہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے جس لیے میں نے پڑھی آیت ہم چل رہے ہیں اس میں ایک مضمون میں سید محمد کتب کی کتاب سے کئی فناناس ہم لوگوں کو کس طرح دعوت دیں آخری باب ہے مستقبل پر نظر جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ کی سنت معلوم ہو سکتی ہے اس کے مطابق یہ آئندہ بھی ہوگا کیونکہ اللہ کی سنت کو بدلنا نہیں ہے فلن ترجیح لسنت اللہ تبدیلا ولن ترجد لسنت سنت اللہ تحویلا اس کے تحت کبھی کبھی یقیناً میرے اوپر بھی یہ کیفیت تاری ہوتی ہے اور آپ پر بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ہر وقت درد کیوں کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو کہ درخ رسم بننے کی کوشش کرتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ مسا اگر دوہرانا ضروری نہ ہوتا تو نماز کے اذکار دن میں پانچ دفعہ یوں نہ دوہرائے جاتے کہ اکثر اذکار وہی ہیں جو پہلی نماز میں دوہرائے گئے سوائے آپ کے رات میں فرق کر سکتے باقی تو سب کچھ وہی ہے اور یہ دہرانے کا معاملہ پھر تھوڑے گھنٹوں کے بعد پیش آتا ہے گویا کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو جگانے کی اپنے ایمان کی رکھوالی کی ضرورت ہے ورنہ ایمان یزید و وجن بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اگر ایمان کو بڑھانے کے لیے عمل نہ کیا جائے تو ایمان کم ہو جاتا ہے اور اگر عمل کیا جائے تو ایمان بڑھتا ہے اس واسطے اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے ہم نسیان اور خطا سے پتلے ہیں اور جب ہم بھولتے ہیں تو ہم اپنے اعمال میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں جب ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کو تو ایمان بڑھ جاتا ہے ان المؤمنون منون اس کے کچھ نہیں کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں اللہ وجلت کلو جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں ایزا تولیم اور اگر ان لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اعلیٰ رب اور ان کا اس راستے کے کٹھن سفر کو طے کرنے کا زیادہ را توقل ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کبھی تھکتے نہیں ہیں کبھی اللہ تو کے راستے سے اکتاتے نہیں ہیں اس واسطے بلّہ رب الدن اسلام دین الب محمد النبی کہتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات میں اپنے اللہ کی حکمت بالغا پر یقین رکھتے ہوئے اس کے یہاں سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے وہ اپنے نفس کے سپرد اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتے اللہ ہمیں ان میں سے کرے آنے تو ہم نے یہ شروع کیا تھا شیخ نے آغاز اس سے کیا کہ جو آج حالات ہیں تھوڑا دہرانے کے بعد کہ جو آج حالات ہیں امت مسلمہ کے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر داخلی طور پر جس طرح سے ہم کٹے پھٹے ہیں مختلف جماعتیں مختلف فرقے مختلف آرا حتیہ کے صالحین کے اندر بھی شیطان داخل ہوتا ہے اور وسواس کے ذریعے انہیں پھاڑتا ہے ان حالات میں پھر کفار کے پاس اتنا لا لشکر اور اس قدر ہجوم امت مسلموں پر اللہ صاحب حسلاۃ وسلام تو ان حالات میں شیطان یہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ اب اسلام کیسے غالب ہے تو انہوں نے اس پوائنٹ کو لیا کہ اسلام تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ لی ظیرا ہو عالدین کل کہ اللہ اسے تمام ادیا نے پر غالب کر دے اور غالب على امره غلط اکثر الناس لا يعلمون اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے جو بھی حکم کرے وہ حکم اللہ تعالیٰ پورا کرنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ وہ حالات پیدا کر گا جب چاہے گا حالات اللہ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے اور کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس واسطے ہم آیات اور قرآن کے ذریعے اپنے حالات کو سمجھا کریں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے وقت کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے طبیان الک الشئی تفصیلا الک الشئی ہر شے کی تفصیل ہر شے کا تبیان کھلا بیان کوئی اس کی طرف رجوع کرنے والا جو کون سا وہ مسئلہ ہے جس میں قرآن آدمی کی رہنمائی نہیں کرتا اور جب ہم صرف قرآن قرآن کرتے ہیں تو سنت کو خارج نہیں کرتے قرآن وہ وحی ہے جو اللہ کے الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اللہ کا کلام ہے اور حدیث اور سنت وہ وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر مفہوم نازل کیا گیا اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جبراہل امین کی کبھی کبھی تو اب اس بات پر ہم پہنچ چکے تھے کہ یہ جو ان کو اللہ نے دے دیا اتنا کچھ تو یہ اس اللہ تعالی کی سنت میں سے ہے من منکانہ یرید الحیات الدنیا وہ زینتہ جو دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہتا ہے نوفیم امال فی ان کے اعمال کا ہمیں بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں وَهُم لا بخص <يُبخصون> اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی کیونکہ اللہ انصاف والا ہے یہ آخر یہ جتنے یورپین ویسٹ کنٹریز ہیں ان کے ہاں غربا مساکین بیماروں کا بہت خیال کیا جاتا ہے یہ خوبی اگر دشمن میں بھی ہو تو تسلیم کرنی چاہیے جیسے کہ جی ڈائنا کے بارے میں کہ بہت لوگ اس کے گن گاتے تھے ٹھیک یہ اچھائیاں یہ اخلاقی چیزیں ان میں ہیں تو چونکہ آخرت وہ نہیں مانگتے اور دنیا ہی مانگتے تو اللہ نے دنیا میں انہیں اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ اہل ایمان جتنا برداشت کر سکتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر میں ان کے گھر سونے اور ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کے مسندے بنا دیتا تو اہل ایمان پر اس کو ہم نے شاپ جانا کہ سارے لوگ کفر پرنا جمع ہو جائیں اس واسطے اتنا سخت امتحان نہیں لیا تو اللہ نے انہیں دے دیا کون سی بڑی بات اور پھر یہ بھی انہوں نے نقطہ پیش کیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس مادو کی دنیا میں ہے ان کے پاس اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گزران تنگ ہے وہ من آردا ان جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ان لہو معیشت کا ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی اپنی روح اور اپنی جان اس پر تنگ ہے وہ نہ شروع ہوں اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کریں اور اسی طرح شیخ اس بات کو اس نقطے کو لائے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دنیا میں میں نے جو تجھے دیا ہے فگے فیم آتا کلو جو اللہ نے تجھے دیا ہے دنیا میں اس میں بھی ڈھونڈ اس کے ذریعے اکدارل آخر آخرت کا گھر اس دنیا کو اللہ کے راستے میں بہاتا چلا جا اور آخرت کا گھر خرید لیں ولا تن سے نصیبہ کا منت دنیا ہاں دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ چھو ربا نہ آتی نہ پھر دنیا حسن و پھر آخرت حسن و چن آزاب آپ جانتے رکنے یمانی سے لے کر حضر اسمد تک یہی دعا مصنوع ہم دنیا سے صوفی نہیں ہے جو اسباب کو اختیار نہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو شکر ادا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی دیا یہ روح سے خالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم سے اور روح سے مرکب کیا ربو کل ملائکا جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا ان خال کن باشار میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے فاض و نفق ہی مر روح فقہ جب میں اسے پورا تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجرین ہو جائیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ روح کے بعد اس کو اللہ نے اکرام دیا ہے صرف جسم کو اکرام نہیں دیا ان کے پاس روح کا کوئی سامان نہیں یہ اپنی گزران کو تنگ کیے بیٹھے ہیں اس لیے ہر روز خودکشی کرتے ہیں اور ہر روز یہ ایسی ایسی حرکات کرتے اتنا قتل ہے اس قدر ظلم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بھارل یہ دوسرا معاملہ ہے اب آتے ہیں ہم یہود کی طرف کہ اللہ تعالی نے یہود کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے کہ ان پر اللہ نے ذلت دے ماری یہ ذلیل و سوا کر دیے گئے اینما فوکی فو جہاں بھی پائے جائیں گے دنیا میں جس قبیلے میں جن حالات میں جس زمانے میں تم انہیں دیکھو گے کہ اللہ کی ان پر بے ماری ذلت ان سے چمتی ہوئی ہے یہ و زلیل اور رسوا ہے یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی الا یہ حبل بن اللہ و حبل ہاں دو صورتیں ہیں استثناء ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ذریعے یعنی یہ مسلمانوں کے ہاں کہیں ٹیکس دے کر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا جزیہ یہ کہیں چین سے بیٹھے ہوئے ہو یا حبل بن اناس کوئی لوگ انہیں مل جائے جو تھوڑے سے وقت کے لیے انہیں پناہ دے دے اور ایسا ہی ہوتا رہا تاریخ شاہد ہے کہ یہود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا اور ان کے بعد بھی یہی ہوتا رہا عیسا علیہ سلاط وسلام کا انکار اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہیں اس اقرار کو جو یہ کرتے ہیں موسا علیہ سلاط وسلام کے لیے کچھ بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آنے دیتا بلکہ وہ اقرار بھی ان کا دھوکے پر اور فراڈ پر مبنی کیا خوب کہا ایک لکھنے والے نے کہ تم دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین انبیاء کی توہین علیہ مسلاط اسلم جب بھی سرد ہوئی تو یہ, یہ یہود اور نسارہ سے ہوئی خاص کر یہود سے یہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی استحصال کرتے رہے اور اب بھی کرتے رہے چینی جاپانی ہندو کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے یہ جرات کی تو یہودی نے کی یہودی اللہ تعالی کی بدترین مخلوق ہے اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے اور سب سے تھوڑے ہیں دنیا میں اللہ تعالی نے ان پر ہر قسم کی ذلت اور نحوست تاریخ کی ہے یہ جو آج ہمیں نظر آتے ہیں یہ قوی یہ وہی استثنائی حالت ہے حبل من اللہ و حبل بن الناس حالانکہ ستر عیسوی میں جیسے کہ مارخیل لکھتے ہیں رومین ان سے ناراض ہو گئے جن کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جیسے کہ تاریخ ہے ہو سکتا ہے یہ درست یاہیا علیہ سلاط و کا سر کاٹ کر پیش کیا ایک طوائفہ کو راضی کرنے کے لئے انہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو موت کے گھاٹ کو اتار دیا اور یہی سمجھا یہ یہود ہی تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت تاریخ کی کہ مارشل ٹیٹس ایک آدمی تھا وہ بادشاہ تھا روم کا انہوں نے مار مار کر ان کو بالکل ان کی برکس نکال دی اور ان کی نسلیں ختم کرنے پر تل گیا اور فلسطین سے اس وقت سے لے کر آج تک ان کا نشان بیٹا ہوا ہے اب آئے ہیں تو باہر سے آئے ہیں فلسطین میں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ بادہ ہے کہ میں تمہیں دوبارہ یہاں اکٹھا کروں گا یہ آئے ہیں جس طرح شیخ سفر حوالی اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے امید دلانے والی باتیں کرتے ہمارے علماء بشارتوں پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی جیسے ابن تیمیہ یقین دلاتے تھے جنگ میں فتح کا اور یہ شیخ سفر حوالی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا سامان آج یہ اکٹھا کر لیا ویسٹ میں یہ سارا ہمارا مال گنیمتی اکٹھا کر رہے ہیں سبحان اللہ کوئی ایمان اللہ کسی کو دے تو ایسا دے اسی طرح یہ جو اکٹھے کر دیے گئے ہیں اس لیے اکٹھے کیے گئے کہ مارنے میں آسانی ہو اہل ایمان کو وہ وقت آنے والا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا تو پتھر بول پڑے گا اور کہے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا اس کو قتل کر دے تو آج یہ جو عزت ہے یہ استثنائی صورت ہے یہ ذلت میں بدلنے والی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں لایا کون یہی ویسٹ والے لائے انہوں نے لا کر انہیں آباد کیا اور چین سے ایک دن بھی مسلمانوں نے انہیں بیٹھنے دیا ایک دن بھی وہاں پر چین سے نہیں بیٹھ سکے ان کے محلوں میں ان کے دفتروں میں ان کے فوجی اڈوں میں ہر روز لوگ قتل ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کے گھر میں جو گھس آئے گا وہ جو کر سکے گا کرے گا کون اپنے گھر میں کسی کو گھسنے دیتا ہے مسلمان مدت سے فلسطین کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جو پہلے اس سے یہود تھے وہ بھی مسلمین تھے جبکہ سلیمان علیہ السلاط وسلام کی حکومت جہاں پر قائم تھی اس وقت تو اسلام تھا یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو اب کے کارٹون بنانے والے علیہ وسلاط وسلام تو یہ کوئی ہمارے لیے پریشانی کی بات, بات نہیں ہے یہ اللہ جو انہیں اکٹھا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں لفیفہ میں تمہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ واپس لوٹا ہوں گا یہ واپس فلسطین میں لوٹے ہیں اور ان کی اپنی کتابیں تورات اور انجیل نگر سے محرف اور مبدل ہیں مگر ان میں کئی چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کی باقی رہنے والی چیزوں میں سے شیخ سفر حوالی نے یہ روز غزب جو کتاب ہے اس میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ امت ایسی ہے کہ اللہ کا غزب اس پر ٹوٹنے والا ہے مارشن ٹیٹس نے جیسے انہیں قتل کیا پھر ایک رومی بادشاہ تھا وہ عیسائی بن گیا وہ عیسائی جب بنا تو اس نے عیسائیت کا بالکل ہولیا بگاڑ دیا اس میں غیر اللہ کی پوجا کو اس طرح سمو دیا اور اپنی پوجا کو کہ بالکل کسی عیسائی کو توحید پر رہنے دینا وہ برداشت نہیں کرتا تھا اور اس نے پھر یہودیوں کو خوب قتل کیا دوسری جب پھر یہ قتل ہوئے پھر آپ کو پتا مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ آج تک مار کھا رہے ہیں اور پھر ہٹلر نے انہیں کس طرح قتل کیا ان کی قسمت میں ذلت ہی ذلت ہے سب ان کی چالاکیوں کی وجہ سے اور جو اللہ نے انہیں خاص صلاحیتیں دی ہیں جہاں پہنچتے ہیں یہ سیاست پر قابو کر لیتے ہیں اور معیشت اور معاش پر قابو پا لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس میں انہیں یہ صلاحیتیں دے دی تاکہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وعدے اپنے اوپر پورے کرواتے رہے مگر ان کے لیے بھی موقع ہے کہ یا اے کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس ہے بہت کچھ تم پر کھول رہا ہے جو تم چھپاتے تھے بن الکتاب اللہ کی کتاب میں سے کثیر اور بہت کچھ درگزر کرتا ہے تمہاری کرتیتوں کو اس رسول پر ایمان لے او اور فوری طور پر اللہ تعالی کہ پھر سے محبوب بندے بن جاؤ ایک وقت ان پر گزرا ہے کہ اللہ نے انہیں علی العالمین چن لیا مگر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اللہ نے یہ ان سے چھین لیا تمغہ اور امت محمدی علا صاحب اصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے وہ امت ہوگی اللہ تعالی کی پسندیدہ تو مالک المتم لا شریف نے جو اہل ایمان سے یہ وعدے کیے ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے ایمان والے یہ جان لیں من جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ویت تقید کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ تم میں سے ویت تقی دمن تم میں سے شہید بنائے گا لوگوں کو یہ وقت جو ہے فخر یہ آسانی سے نہیں گزرتا یہ بڑا سخت وقت ہے وہاں تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ خلافت دے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے اللہ فرماتا کرا عید یاد کب اللہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ایک گروہ میں مل جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام اور صحابہ نکلے تھے رضوان اللہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر سن کر کہ اس کو مسلمان لوٹیں گے اور مال غنی بتایا گا اور یہ حق تھا مسلمانوں کا کیونکہ ان کو گھروں سے نکالا گیا قتل کیا گیا اور یہ ان کے لیے مصیبتیں کھڑے کرتے تھے تاکہ اللہ کے ان دشمنوں پر اللہ کا کہر ٹوٹ پڑے مسلمانوں کے ہاتھ سے تو اس کے قافلے کے لیے نکلے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا جب دوسرا قافلہ جو ہے وہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرقی نے مکہ بھی ابو سفیان نے پیغام بھیجا سب اکٹھے ہو کر آ رہے و تبدین تم چاہتے تھے انا غیر ذاتی شو کا تھی کہ تمہیں وہ قافلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے اس پر فتح دے دے جس میں کانٹا کوئی نہیں جس میں تکلیف کوئی نہیں وہ ابو سفیان کا کافلہ تھا کافلا اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے القافرین اور کفار کی جڑ کاٹ لےکل حق پا باطلا ول کا سرون حق حق ہو جائے نکھر آئے باطل باطل ہو کر نکھر آئے خاصروں کو یہ کتنے معلوم برا معلوم ہو یہ اس وقت جماعت مسلمین کے ساتھ ہوا کرتا ہے جب وہ اتنی کثرت میں اور اتنی مشہوری میں ہو کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دین کی سچی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کی شکست اور ان کی فتح یہ حق اور باطل کی شکست اور فتح کا معاملہ بن جائے یہ نہیں کہ وہ دعوت ہی ابھی دے نہ پائے ہو ابھی یہ لڑائی جو ہو رہی ہو یہ اس طریقے سے ان کی بھی غلطیاں ایسی اس میں شامل ہو کہ یہ لڑائی دو گروہوں کی لڑائی بن جائے لوگ انہیں دہشت گرد منوانے پر بعض جگہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشان کر سکے نہیں ان کی وجہ سے حق اتنا واضح ہو چکا ہو کہ پوری دنیا کے اندر یہ معلوم ہو کہ لڑتے کس لیے اور ان کو مارا کس لیے جاتا ہے الحمدللہ وہ ہو رہا ہے اب اللہ کے ہاں اس کا آخری نقطہ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس آخراجہ رب کا ربو کا بمبیتی کا بالحق و فریق ملیز اللہ کاری ہوں جب اللہ نے سچائی کے ساتھ سچائی کی بنیاد پر آپ کو گھر سے نکالا بدر کے دن اور ایک فریق مومنوں میں سے اس نکلنے کو کری جان رہا تھا ناپسند کر رہا تھا جب کہ مقابلہ معلوم ہوا کہ مقابلہ تو مکہ والوں سے ہو رہا ہے اور یجادلونک جاد حق کہا تیرے ساتھ حق کے معاملے میں جگے گئے تھے نمبا دات بعد اس کے واضح ہو چکا تھا مومنین یہ کتنی عجیب آئے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائے یوں باتیں کرنے میں آسان نظر آتی حقیقت یہ صحابہ کا معاملہ رضوان اللہ علیہ مجمع اگرچہ ان میں سے وہ ہے جو نسبتاً کمزور ایمان والے ہیں مگر ان کو اللہ نے مومنین کہا مسلمین بھی نہیں کہا تھے لکار وہ اس دن اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے اس مقابلے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے نبی علیہ سلاط و السلام علی مفسرین نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا قافلے کے لیے تو یہ تو ان کے ساتھ مٹ بھڑ ہونے لگی تو یہ اس دن اس طرح کا معاملہ جو پیش آیا کہ مالک کہہ رہا لوا آج تم لخ تلف آج اگر تم وعدہ کرتے کہ بدر پر ملاقات ہوگی دونوں گرہوں کی دونوں لشکروں کی تو تم کبھی پورا نہ کر سکتے ولا کے لیے چاہتا تھا کہ یہ کام جو اللہ نے طے کیا وہ کر رہے اور اللہ کے کام کو کون رو سکتا اس لیے کا من حالہ کا ام بینا من ہیا ام بینا اس لیے کہ جو زندہ رہے جو ہلاک ہو وہ بیینہ پر ہلاک ہو اسے پتہ ہو میں کیوں ہلاک ہو رہا ہوں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے اور جو زندہ رہے اسے پتہ ہو کہ میں کیوں زندہ ہوں اور کس بنیاد پر زندہ ہوں جب تک یہ بنیاد جماعت مسلمین پوری دنیا میں امت مسلمہ اس قدر واضح نہیں کر دیتی کہ ان کا جینا اور مرنہ ان کی فتح اور شکست حق کو باطل کے ساتھ یوں منسوب ہو جائے کہ ان کی وجہ سے حق پہچانا جائے اور ان کی وجہ سے باطل کی پہچان بھی ہو ابھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ معیار ہم نے پورا نہیں کیا یقین ان صحابہ کے معیار کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے رضوان اللہ علیہ مدبئی اللہ اس سے کم پر چھوڑ دے گا مگر ابھی اس جگہ تک ہم نہیں پہنچے یہ تو الحمدللہ اس دور میں ہو گیا اور یہ اس دور کی سب سے بڑی خیر ہے کہ اب اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا یہودی عیسائی چینی جاپانی ہندو وہ سیدھا کہا جائے گا یقینا جس واقعہ سے وہ متاثر ہے وہ واقعہ کتاب ہے جہاد ہے اور وہ شروع انہوں نے کیا زبیحہ آج کہا جاتا ہے مجاہدین نے جلدی کی مجاہدین نے اکثر جلدی نہیں کی ٹھیک ہے ان سے اختہ ہوئی ہمیشہ یہ مارنے کے لیے آئے عراق میں یہ مارنے کے لیے گئے بوسنا میں یہ مارنے کے لیے گئے ایڈیٹیریا ایریٹیر... میں انہوں نے پہلے مارا سومال میں انہوں نے پہلے مارا افغانستان میں یہ مارنے کے لیے آئے ہر جگہ یہ ہمیں زبا کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور آج یہ مار کا اتنا گرم ہو چکا ہے کہ جو مسلمان ہوگا سیدھا الحمدللہ مجاہدین والے اسلام کو پڑے گا جو اسلام چبھ رہا کسی نے مجھے پوچھا میں نے کہا کہ جہاد جو کرنا چاہتا ہے کتاب وہ کتاب کر لے انہوں نے کہا کتاب کس کے ساتھ کرے میں نے کہا کفار سے پوچھو کون سے ان کو چبھتے ہیں بس ان کے ساتھ مل کر لوں جو چبتے نہیں ہے ان کے ساتھ نہ ملتا کفار تمہیں بتائیں گے کہ اہل حق کون اتیبیان المریکان ناصر بن حمد الفہد حفیظ اللہ اور اللہ تعالیٰ انہیں جیل سے نجات دے آمین اس وقت سے جب سے کتاب لکھی ہے وہ بےچارے اپنے بچوں سے اپنی سہولتوں سے جدا کر کے سعودیہ میں جیل میں ڈال دیے گئے ہیں ان کا صرف جرم ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ کفر کا مرتقب ہے اور کافر ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے جو امریکیوں کی مدد مسلمانوں کے مقابلے میں کرے یہ کون سا جو اس کو تو اندر کر دیا ان بزدلوں نے اور امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے وہاں پر جا کر یہ دعوت کر کے اسی سربراہوں کی جن میں پینتیس سربراہ آتے ہیں مختلف ممالک کے باقی مندوبین آتے اور کہتے ہیں آؤ یہودی نفرانی اور مسلمین آپس میں پیار کریں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائے اور مشترک چیزوں کو اکٹھا قائم کرے دنیا میں امن قائم کرے اس دہشت گرد کو ختم کرے یہ غالب آج وہ ناصر بن حمد الفہد جو جیل میں ہے اس کا رسالہ ہمیں بتاتا ہے ایک چیپٹر ایک باغ باپ بنایا باقاعدہ کہ اے توحیدیوں اے فلطیو اصل ہدف تم ہے ان کا ہدف ہرگ اور کوئی مسلمان نہیں امت مسلمہ میں سے یہ کسی کے بارے میں پریشان نہیں اگر پریشان ہیں تو یہ صاف کہتے ہیں ان کے ذمہ داران کے بیان اس نے نقل کیے ایک آٹھ دس کے کہ اصل مصیبت جو امت مسلمہ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ محمد بن عبد اور اس کی فکر ہے اور اس کی روحانی اولاد ہے اور سعودیہ کا نظام تعلیم ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس میں پیدا ہوتے رہیں گے انہیں پتا دشمن کون ہے افسوس ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اصل لوگ کون ہیں ہمارے حمایتی کون ہیں ہمارے مخلص کون ہیں اطوائے کون تو یہ تکلیفیں بہارہ لاتی ہے دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین پر اگر یہ آ موقع کہ جب تیرے ساتھ جھگڑ رہے تھے فی الحق حال یہ تھا ان کمزور ایمان والوں کا کہ گویا کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں اور موت کی طرف انہیں گسیٹا جا رہا ہے جب یہ اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے مؤمنین کہا اور مفسرین نے بھی ہی گردانا ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہیں باتیں کرنی آسان ہے جو حالات ہیں اس راستے میں بہرحال اللہ امتحان لیے بغیر کبھی عزت نہیں دیا کرتا یہ اس کا نہ بدلنے والا قانون ہے ہاتھی ناس یوت رکھوں کیا لوگ سمجھتے بس چھوڑ دیے جائیں گے اِن یقونو آ بس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا اس نے تو پہلے بھی امتحان لیا اب بھی امتحان لے گا کسی شخص نے کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب جہاد کی باتیں ہو رہی تھی چچا میں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ بتیجے ہم نے دیکھا وہ وقت جب کہ سردیوں کی ٹھکتی ہوئی رات تھی جنگ احزاب کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سناتے ہوئے یہ کہا آندھی چل رہی تھی شدید سرد ہوا تھی کافروں کی آگ اللہ ان پر الٹ رہا تھا کہ کوئی جائے اور کفار کی خبر لائے حزیفہ کہتے کوئی بھی نہیں اٹھا صحابہ عزمان اللہ علیہ مجموعے کوئی نہیں اٹھا دوسری دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کہا, کہا. حزیفہ اٹھ اب حزیفہ کہتے چار کار نہ تھا اب تو اٹھ نہیں تھا وہ خود نام لے دے پھر اس کے بعد مومن نہ اٹھے یہ تو ممکن نہیں ہے پھر حضیفہ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ وقت صحابہ پر آیا رضوان اللہ علی مجمعین اور اللہ اس وقت یہ ٹکراؤ کرواتا ہے یا حلی کا من حالانکہ ام بیین یا من حلیہ ام بینا. جو زندہ رہے بینا پر پھر زندہ رہے مزے سے زندگی گزارے اپنے ایمان کی حالت پر اللہ تعالیٰ پر مطمئن ربی تو بلّہ رب ال اسلام دین و بمحمد النبیا کہتے ہوئے اور اس کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کی زندگی کی تمام پالیسیاں اس کا کفار کے ساتھ دلیری کے ساتھ ٹکراؤ یہ ثابت کر دے کہ یہ بالکل راضی ہے اسلام پر اسلام پر اسے کبھی شک بھی پیدا نہیں ہوا رسلی سبو <جَرْتَابُوا> اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے پھر کبھی بھی شک کا شکار نہیں ہوتے تو یہ ابھی وقت جو ہے وہ آنے والا ہے اللہ رب العزت جب چاہے گا اس کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس وقت امت مسلما کو اللہ پھر سے دوبارہ قائم کر دے گا اور خلافت کی خوشبو پھیل چکی ہے یہ جو عقائد کی تفہیر ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی کہ آج مجاہدین کے قائدین الحمدللہ وہ لوگ ہیں اصل قائدین جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ عقیدے میں بالکل نکھرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ عراق کے اندر امیر المومنین جو عراق کے ہیں ابو عمر عراقی انہوں نے الحمدللہ للہ پوجی جانے والی قبریں بھی گرائی اور روافذ کے ساتھ اور قبر پوت کے ساتھ کھل کر دشمنی کا اعلان کیا جبکہ یہ دشمنی لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں بڑی مہنگی پڑے گی اور یہ بار بار کہا جا رہا تھا یہ سیاسیوں کی طرف سے کہ رابذیوں کے ساتھ دوستی کر لو اس وقت کفر کے مقابلے میں تم سب ایک ہو یہ دشمنی جو ہے مناسب نہیں یہ تمہیں داخلی طور پر کمزور کرے گی مگر انہوں نے حاضی ہی عقیدت نہ یہ ہمارا عقید ہے اس میں پہلی شک قبر پرستوں غیر اللہ کی پکار لگانے والے ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کرنے پر قادر کوئی نہیں بچہ بچی لینے میں عمر کے بڑھانے میں اور کم کرنے میں بیماری اور شفا میں دشمن پر فتح میں جو پکار تھے ان کو مشرک قرار دیا اور ان سے برات کی اور دوسرے نمبر پر رواف سے برات کی اس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیفیں بھی آئی رافضیوں کے ساتھ ان کی ٹکریں بھی بہت ہوئیں اور ان کو بہت زیادہ زخم بھی لگائے گئے یہاں تک کہ عمر نام کی وجہ سے ستارہ سنیوں کو قتل کر دیا گیا تو ان کا نام عمر ہے بغیر کسی جن کو اتنی قتل و غارت کی ہے عراق میں راگزیوں نے کہ جس کے ریکارڈز ان لوگوں کے پاس موجود ہیں جو ان چیزوں پر مہنتیں کر رہے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو ملتے ہیں تو میرے بھائیو آج وہ وقت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا حصہ کیا ہے اس میں ہم نے کوئی حصہ ڈالا یہ ہزب اللہ اور ہزب الشیتان کے چکر میں ہم نے کیا حصہ ڈالا ہم اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں بالکل انصاف کے ساتھ پھر دیکھیں کہ رب الجلال والاکرام نے ہمیں کون سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کر رہے کر سکتے ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کے ساتھ اس میدان کے کام کرنے والے مخلصین کے ساتھ مل کر کام کریں اکیلے میں یہ اکیلے کام کرنے والے یہ لا شعوری طور پر خارجیوں کے راستے پر جو یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بس ان کے ذہن کے مطابق ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا حتیہ کہ عقائد کے اندر بھی جہاں تک گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی برداشت کرنے کی ہمیں اجازت ہے وہاں تک ہمیں اس وقت برداشت کرنا پڑے گا جبکہ اس کام کو لے کر چلنے والے ایک میدان میں کچھ لوگ ہیں جن کی تاریخ بن چکی ہے جو مسلمانوں کے اندر پہچانے جاتے ہیں جنہوں نے کار ہائے نمایاں سر انجام دیے انہیں کی اصلاح پر کوشش اور محنت کرنی ہوگی علیحدہ سے کام کرنے والے خواہ کتنے نیک نیت ہو وہ حقیقت امت کے لیے ایک مصیبت کا باعث میدان کتاب میں جو کام کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے یہ تو کفار سے پوچھ, پوچھ لیجیے کون اسی طرح میدان صحافت میں میدان تعلیم میں پھر دعوت کے میدان میں جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ کریں اپنا ایک میدان چن لیں پھر اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں یہ وقت اب انتظار کرنے والا نہیں ہے اور جو شخص اس سے بے پرواہ ہوگا اس چکر سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ڈر ہے کہ وہ منافقوں کو بے شمار کیا جائے اس واسطے کہ جس وقت اہل ایمان کی چکر اتنی واضح ہو اس وقت سوائے منافق کے اور کوئی شخص نہیں جو پیچھے رہے کاپ بن مالک مخلص مسلمان تھے صرف جہاد میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور دو اور صحابی رضوان اللہ علی مجمعین کیا سزادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کو یاد ہے چالیس دن کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا جبکہ ان کی وفاداری جو ہے وہ بالکل واضح اور تھی اور مالک کی وفاداری کا یہ حال تھا کہ پیغام پہنچتا ہے صرف جہاد سے سستی کی تھی انکار تو نہیں کیا تھا جانا چاہتے تھے بس سستی ہو گئی آج جاؤں گا کل جاؤں گا کافلہ دور نکل گیا مل نہیں سکے پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جدا کر دو یعنی ماں باپ کے گھر بھیج دو سوال کرتے ہیں کہ طلاق دے دوں تابے کا یہ حال رومی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ ایک رکا بھیجتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تیرے آقا نے تیری قدردانی نہیں کی تو ہمارے پاس آ ہم تیری بڑی قدر کریں گے اور کہا کہ یہ تو ایک اور آزمائش ہے کہتے ہوئے اسے آگ کی نظر کر دیا اور جب وہ قی ڈھونڈ رہا تھا کاپ کو تو سب نے بتا دیا کہ وہ کاپ رضی اللہ تعالی یہ ایمان جن لوگوں کا بن جاتا ہے پھر وہ پوری امت کی قیادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیے آج بھی تمہیس ہو رہی ہے یہ صفائی ہے ان شاء اللہ ہم جب اس معیار کو پہنچ جائیں گے خلافت خود بخود ہمیں مل جائے گی یہ ایک وحبی چیز ہے کوشش تو ہم ضرور کریں گے مگر یہ کب ملے گی یہ مالک کا فیصلہ ہے کیونکہ اس نے کہہ دیا واضح اللہ اللہ عامن کم و عامن الخال خال لذ تخلیف تخلف اللہ من قبل جس طرح پہلو کو دیتا رہا یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے کہ تم ایمان لاؤ آمال فالیہ کرو پھر تمہیں خلافت نہ ملے ہاں کب ملے گی نہ صحابہ کو پہلے دن ملی تھی نہ ہمیں پہلے دن ملے گی یہ اس معیار کو ہمیں پورا کرنا ہوگا کہ دعوت دین ہماری وجہ سے اس طرح پھیل جائے اور اس طرح واش ہو کہ ہمارا جینا اور مرنا حق کا جینا اور مرنا بن جائے ہم حق کے لیے ایسے ترجمان بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو حق یاد آئے صحابہ اس درجے کو اس مقام کو پہنچ چکے تھے اسی بات سے تو کاپ بل مالک کو نیکوں کو سزا بھی اتنی سخت ملتی ہے اور دوسرے دو صحابی جو تھے رضوان اللہ علی مجمعین وہ تو اس قابل نہ تھے بوڑھے تھے کمزور تھے کہ وہ مسجد میں بھی آ سکے قاب تو باقاعدہ مسجد میں آتے رہے اور نبی علیہ السلاق و کے ساتھ نمازے پڑھتے رہے جب اپنے ایک کزن سے جس سے بہت محبت تھی چچا کا بیٹا تھا غالباً اس کو تین دفعہ پوچھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں میری سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے آخر وہ مجبور ہوا تو اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یہ عہم ہے اگر کہ ہم اس معیار کو تو نہ پہنچ سکیں گے کیونکہ وہ معیار تو انہی کا ہے خیر الناس کرنی بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں سم اللہ دینا یلون سم اللہ مگر بہرحال ایک معیار جو مالک کے ہاں مقرر ہے اس تک تو ہمیں جانا ہوگا اور الحمدللہ جو شخص بھی چاہتا ہے فتح حاصل کرے وہ دین میں سمجھ حاصل کرے جب یہ کہا کہ اگر تم میں اشرون صابرون ہوں گے بیس صبر کرنے والے یا غلبوں میں اصئن دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں الف ہوں گے ہزار ہوں گے تو الفین ایک ہزار پر غالب آئیں گے مین اللہ جینا کافروں, کافروں پر یہ کیوں اس لیے کہ بیم کو یفک ہو یہ سمجھتے نہیں سمجھ کا فرق ہے اسی لیے کہ لم اشد رح بطن تھی سدوری من اللہ تم ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ دہشت کا باعث ہو الحمدللہ اگر ہم ان سے ڈرتے ہیں تب ہی ڈر کے تو ان کا ڈر جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ مظاہدین سے ڈرتے ہیں اور مجاہدین جب میں کہتا ہوں تو لوگ صرف پہاڑوں میں لڑنے والوں کو سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے مجاہدین تمام وہ لوگ ہیں جو ان کے اس کام کے اندر ممد و معاون ہیں دعا کے ساتھ مال کی مدد کے ساتھ میڈیا کے ذریعے ان کا کیس لڑنے کے وجہ سے دعوت و دین میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے سب مجاہدین اللہ نے ان کی حیبت ڈال رہی ہے فی سدور اللہ سے بھی زیادہ یہ ڈرتے بھی ان کو اس لیے یہ سمجھتا نہیں بس یہ نہ سمجھنا جو ہے یہ آدمی کے دل میں شیاتی کا خوف پیدا کرتا ہے اور سمجھداری جو ہے وہ انسان کے دل سے خوف کو دور کرتی ہے اور فرکہ بازی بھی ہمیشہ دین کی سمجھ میں کمی کی وجہ سے آتی ہے تہ سب ہم جمیا تو ان کو اکٹھا خیال کرے گا وہ کلو گہم اور ان کے دل جدا جدا ہے یہ بھی اس لیے کہ وہ کون کون سی لا یا جو عقل نہیں رکھتے دین کی عقل دین کی سمجھ آدمی کو اکٹھا کرتی جہاں فرقہ بازی ہو جہاں مسلمین آپس میں چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوں انہیں اپنی سمجھ کو بہتر کرنا چاہیے ان کو دین کی سمجھ میں کمی واقع ہوئی اور پھر وہ دشمن سے نبرد آزما نہیں اگر دشمن کی پہچان ہو تو اپنے پیارے لگتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اپنے پیارے نہ لگے جس وقت پاکستان کے ریلیا کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہر شخص کو پاکستانی پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک طبی چیز ہے اور یہ ایک وقتی چیز ہے مگر جس وقت ایمان کی سمجھ آتی ہے اور ایمان دار جو ہے یہ اس ایمان کو لے کر لوگوں کے اندر اٹھتا ہے اور پھر مخالفت کو دیکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو پھر وہ اپنوں کو پیار کرتا ہے کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو شخص مخالفین کے ساتھ پنجے میں پنجہ ڈالے ہوئے ہیں وہ اپنوں کے ساتھ معافی کا معام نہ کرے یہ وہی ہے جو پورا پورا لینا چاہتا ہے جس کی لڑائی کہیں نہیں ہے اور جس کی لڑائی کہیں نہیں ہے وہ کیسی توحید پر ہے جب توحید کے دشمن چپے چپے پر گھیرے ہوئے ہیں ہمیں ہر طرف سے یہ تو ہمارا بچنا بجاتے خود دین حق کے حق ہونے کی علامت ہے کہ ہم بچے کیوں ہے یہ دین کے دین حق کے حق ہونے کی علامت ہے کہ کیسے یہ مجاہدین مٹھی اس کام کو یہاں تک لے آئے ہیں اور کیسے ان کا ساتھ دینے والے اولاما ان کا ساتھ دینے والے ایجوکیشنسٹ ان کا ساتھ دینے والے صحافی ان کا ساتھ دینے والے عوام حتیہ کہ عورتیں وہ کیسے بچی ہوئی یہ اللہ تبارک مطالعہ کی خاص حفاظت ہے ان اللہ سے آمن اللہ مدافعت کرتا ہے اللہ میری اور آپ کی مدافعت کرے آمین ایمان کی بھی ہمارے اللہ تعالی عزت کی جان کی مال کی بھی حفاظت کرے آمین اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر پر ایسا یقین کامل دے کہ ہم بالکل بے خوف ہو جائیں آمین اور اللہ تعالی کفار کے ساتھ ہمیں برد آزما ہونے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی درجے کی محبت کرنے کی توفیقتہ فرمائے آمین